اہل کتاب اور اہل تشریف سے نکاح جائز ہے یا نہیں یہ بڑی تلخ گفتگو ہے آپ برداشت کر لیجیے اہل کتاب جو یہود اور نصارہ یہ اہل کتاب وہ بھی وہ کہ جن میں لا دینیت کا انصر نہ کیا مطلب کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے تائل جیسے ہم مانتے عیسا علیہ السلام ویسا نہیں مانتے جیسے ہم مانتے مو علیہ السلام وہ نہیں مانتے مگر وہ اہل کتاب ہیں اس لیے کہ جو عیسائی ہیں ان میں ایک انصر لا دینیت آ گیا جیسے ہم مسلمانوں آپ نے دیکھا مسلمانوں میں رہتے ہیں نام مسلمانوں جیسا میں گفتگو کرے چھوڑو میاں کیا نماز روزہ کیا رکھا ہوا اس میں کیا کام کرو آپ نے آپ نے دیکھا نہیں لادین ہوگا اللہ کو یعنی رہتے ہوئے ہمارے ساتھ اللہ کو نہیں مان اسی طرح یہود اور نسارا میں الحاق کا انصر پایا جاتا ہے وہ اہل کتابیں جو عیسائی اپنے مذہب پر ہے جو یہودی اپنے مذہب پر ہے اس سے صرف شادی کرنا بیٹی ان کی لینا یہ تو جائز ہے لیکن ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کسی میں کوئی معاملہ ہو جائے اور نکاح ہو جائے وہ ذنا نہیں ہوگا بدکاری نہیں ہوگی یہ دونوں میاں بیوی کا رہنا بطور میاں بیوی جائز ہوگا لیکن اس کی کچھ شرائط وہ شرائط کیا ہیں اپنی بیوی کو دعوت اسلام دیتا رہے اور جو بچے پیدا ہوں ان کے ایمان کی حفاظت کرے ان کے دین کی حفاظت کرے لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امریکہ کے دورے پر جگہ جگہ یہ بیماری مسلمانوں میں انہوں نے انگریزوں سے شادی کر لی یہودنوں دنوں سے شادی کر لی عیسائیوں سے شادی کر لی مگر حضرت داد کو تو وقت ملتا نہیں کہ بچوں کی تربیت کریں یہ سب گم ہو جاتے ہیں یعنی وہاں کے مسلمان خواتین میں ارض کروں آپ سے کوئی اپنی بڑائی یا پذیرائے نہیں کروانا چاہتا میں اگر کوئی تسن ہو تو اللہ معاف کرے جب میں ان شہروں میں جاتا ہوں جنہیں یہ پتا لگتا ہے کہ میں تعویز لکھتا ہوں بڑی خواتین کا جناب لائن لگ جاتی ٹیلیفون میں ہمیں تعویز چاہیے تعویز چاہیے پچانوے فیصد وہ خواتین مجھے مجھ سے تعویذ مانگتے ہیں کہ ہمارے میاں گھر میں لاتے اس کا تعویذ لکھیں یہ تیار کر کے لے جائیے آپ کراچی سے امریکہ کے لیے تعویذ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب جمعہ ہوتا ہے تو جمعے کی شب ہی غائب ہو جاتا ہے یا ہفتے کی شب غائب ہوتے ہیں اتوار کے دن صبح تشریف لاتے ہیں جتنا کمایا سب کلموں میں اور بدکاری میں سب کا سب ضائع ہو گیا اور آپ کو تعجب ہوگا اچھے بھلے لوگ ایک یا دو ڈالر پیر کے دن ادھار لے کر اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کر دفتر جاتے ہیں اب جب آپ کو فرصت نہیں ملے تو اولاد پہ کس کا قبضہ ہوگا اولاد پر قبضہ ہوگا ماں کا صاف تو چلے گئے کلر اور بیوی بی عیسائی ہے اپنے بچوں کو لے کر کلیسا چلی گئی گرجے میں جا ہیں اب یہ اولاد جب بڑی ہوگی تو مسلمان بنے گی مسلمان تو نہیں بنے اس لیے ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے ہاں کسی نے لی ان آداب کا وہ معاملہ جو اس کو ملحوظ رکھے وہ بدکاری نہیں ہے جائز ہو جائے گا ایک بات یہ الگ اہل تشیع شیعہ حضرات ان سے متعلق ان کا حکم جو ہے وہ اہل کتاب کا نہیں ان سے نکاح ہمارے نزدیک جائز نہیں ہوگا کون اہل شیعہ ایک نہیں عام پہ کسی کو شیعہ کہتے ہیں اس سے ہماری غرض نہیں جو ہم نے کتابوں میں ان کی موتبر کتابیں پڑھی مثلاً قرآن مجید فرقان حمید مکمل نہیں ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہوا اور یہ کہے کہ قرآن مجید مکمل کتاب نہیں ہے وہ مسلمان رہے گا اصول کافی اس فقیر کے پاس موجود ہے تقریباً امول جو جوشیوں کی اس فقیر کے پاس موجود اس میں وہ باب ملاحظہ فرمائی قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کا اس میں وہ روایت لکھتے ہیں حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام حضرت ابو عبداللہ جو ہیں یہ امام جعفر صادق کی کنیت انہوں نے ارشاد فرمایا ہمارے نانا نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں سترہ ہزار آیتیں تھیں دیجیے صاحب ہمارے پاس جو قرآن موجود اس میں کتنی آیتیں جس سے ہم قرآن کہتے ہیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ ٹھیک ہے صاحب اس ہزار سو کے کسی کے پاس کیلکولیٹر ہو تو اس کو تقسیم کر کے تیس پارے بنائے تیس پارے میں ایک پارے میں کتنی آیتیں آئیں اس کا حساب نکالنا سترہ ہزار اگر قرآن کی آیت ہو تو کتنے پارے بنے گے کم سے کم ستر پچہتر اسی پارے بنے گے اب بتاؤ جو یہ کہ یہ قرآن مجید تو تیس پاروں کا ہے اصل قرآن تو اسی پارے کا ہے وہ کیسے مسلمان رہے گا اور ان سے پوچھا جائے کہ بٹیا قرآن کہاں ہے وہ جواب یہ دیتے کہ امام مہدی جو ہیں وہ تشریف لے آئیں وہ غار میں کہیں چھپے بیٹھے ہیں اصل قرآن ان کی بغل میں ہے جب وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے تب تمہیں اصل قرآن ملے گا ایک بات اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے سلاسا صدی صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرنے والا عام طور پر میں شیعہ کی گفتگو نہیں کر رہا جو ایسا کرتا یہ تین جو خلفا ہیں ان کی خلافت پر پوری امت کا اجما کیا مطلب پورے صحابہ کرام کا اجما پورے تابعین کا اجما اور قیامت تک ان کو خلیفہ بلکہ چاروں کو خلیفہ کہا جاتا رہے گا تین پر خصوصیت کے ساتھ جب اس پر اجما منعقب ہو گیا اور ان تینوں صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے تو یہ وہ اجما ہے کہ جس کا ایک بھی خلیفہ کا انکار جو ہے اس سے آدمی دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا کیا مطلب ہوا کہ پوری امت کا فیصلہ ایک طرف چند آدمیوں کا فیصلہ ایک طرح اجماع امت سے اہنرا جو ہے یہ بھی عزیزان گرامی کفر ہے اور بے شمار اس باتیں آپ کہیں گے کیا اس سے وہ اجماع سے انکار کرتے ہیں کیا اس سے انحراف کرتے ہیں تو قریبی ہے کوئی شیعہ کا امام باڑا دو پہر میں آپ آن کر سن لیجیے وہ اذان میں کیا کہتے ہیں اشنا علی اللہ فتو رسول اللہ بلا فسط کیا مطلب وہ بلا فصل کا کہ تینوں کا انکار کر دیا نہ صدیق اکبر خلیفہ نہ فاروق اعظم خلیفہ ہیں نہ عثمان غنی خلیفہ ہیں بلا فصل خلیفہ کون ہے حضرت علی تو تینوں کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے رہے گا اجماع امت سے انحراف ہے تو جو بھی یہ کہے کہ ہم تینوں کو خلیفہ نہیں مانتے تو اس کا یہ قول عزیزہ نے گرامی غلط اور وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا سمجھ گیا تو ان سے نکاح ہمارے یہاں ہم وہ نقب نہیں ہوگا یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے بلکہ شیعہ علماء سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کوئی سنی جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانتا فاروق آزم کو خلیفہ مانتا عثمان غنی کو خلیفہ مانتا تیس پاروں کے پورا ہی پر ایمان رکھتا تو کیا اس سے کسی شیعہ لڑکی کا نکاح جائے وہ بھی کہے جائے ان کی طرف سے بھی کیونکہ جب وہ ہمارے آقاؤں کو مسلمان نہیں مانتے تو ہمیں کیسے مانتے یہ تو موٹی سی بات ہے جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ان کو وہ مسلمان نہیں مانتے ہمیں مسلمان کب مانے لہٰذا ایسے لوگوں سے یا اس قسم کے اور لوگوں سے کسی سے بھی نکاح جائز نہیں ہوگا اور میرے بھائی آخری بات تو یوں سمجھنے اس مسئلے کی کیا سنیوں میں لڑکیاں سب مر گئی ہمارے یہاں تو سنی روز تعویذ لینے آتے مولانا بچی جوان ہے شادی نہیں ہو رہی تو کیا یہاں لڑکیوں کا سفایا ہو گیا جو آپ دوسری برادری کو نفع پہنچا رہے ہو بھائی میرے ہاں تو ہمارے یہاں کو لڑکیاں کم تھوڑی بہت الحمدللہ ٹھیک ہے نا اس لیے کہیں اور بٹکنے کی ضرورت نہیں ہے